الحمد للہ اللہ, علیہ وسلم و و امام اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشرف کی عانیت اللہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو نہ ہی ان کی تشکریوں میں پلیٹوں وغیرہ میں کھانا کھاؤ کیوں یہ جو سونے چاندی کے برتن ہے سر انعن یہ کافروں کے لیے ہے دنیا میں والا کنفر آخر آم اور تمہارے لیے یہ برتن سونے چاندی کے ہوں گے آخرت نہیں چل اسی طرح امان اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے چاندی کے برتنوں میں آگ بھرتا ہے ایک روایت صحیح مسلم کی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو جس جگہ سے پیالہ ٹوٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ چاندی کی تار لگائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن سونے کا ہو یا چاندی کا اس میں کھانا پینا نہ ہے لیکن اگر کسی برتن کو ٹانکا لگانا پڑ جائے تو چاندی کا ٹنکا وہ لگایا جا سکتا ہے جانور کی کھال جب اس کو دباوت کر لیا جائے رنگ لی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم کا فرمان اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ کیا ہے کہ اے دوبی کا اذا دوبی احابو جو بھی چمڑا جب رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے یہ چمڑا احاط کل اپن استعمال ہوا اس کے لیے آپ کہتے ہیں حلال جانور کے چمڑے کو اس کا گوشت حرام جانور کے چمڑے کو احاط نہیں کہتے وہ رنگنے سے بھی دیوت سے بھی پاک نہیں ہوتا اور اگر حلال جانور مر جائے تو بھی اس کے چمڑے کو اس کی خال اتار کے اور اس کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے استعمال کے قابل ہوتی ہے نبی صلی اللہ <سؤال> مردار کے چمڑے کو رنگنا ہی کرنا جب اس کو رنگا جائے گا تبادت کی جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا اسی طرح میں منا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سننا نبی کا وہ کہتی ہیں کہ لوگ ایک بکری کو جیت کر لے کے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے سمایا لا بہا تم اس کی کھال اتار لیتے ایسے مردہ بکری کو, کو پھینکنے کے لیے جا رہے ہو تو کہنے لگے اندھی کا یہ مردہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا اس کا اس کو پانی اور کیکر کی چھال یہ پات کرتے کھال اور پانی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ مرغا کا جو چمڑا ہے है جانور اگر مر جائے تو اس کی کھال بھی عبادت سے بات ہو جائے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا مطلب طور سے منا ہے اور حلال جانور کے چمڑے سے اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو کھاگو برتن اور اس طرح پہلے مشکلے وغیرہ بناتے تھے اب بھی کچھ اس طرح کے برتن تیار کیے جاتے ہیں کھال جوتے چمڑے کے پیار کیے جاتے ہیں تو حلال جانور کا چمڑا ہوگا تو وہ پاک ہے اس کو کسی بھی صورت استعمال کیا جا سکتا ہے حرام جانور کا چمڑا پاک نہیں اور اسی طرح حلال جانور اگر مردہ ہو تو اس کی بھی کھال و پار کے استعمال کی جا سکتا ہے سکتی کے بعد رنگنے کے بعد اسی طرح ابو صاحبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے گلب میں رہتے ہیں جہاں ایسے کتاب کہ حضور حضول کے علاقے میں رہتے ہیں اپنا کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا لیں تو آپ نے فرمایا لا فی سا ان کے برتنوں میں نہیں کھانا یہ حضو نثارہ کے برتنوں میں مسلمان کھانا نہیں کھائے گا اللہ کا لیکن اگر ان کے برتنوں کے علاوہ تمہیں اور کوئی برتن نہیں ملتے تو اسے روحا و روحی تو انہیں دھو اور دھو کے انہیں استعمال کر آج کل تو یہ ڈسپوزیبل برتن ملتے ہیں انہوں نے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا اگر کوئی مسلمان کافی ملک میں جاتا ہے تو ان کے برتن استعمال کرنے کے بجائے وہ ڈسپوزیبل جو برتن ہوتے ہیں استعمال کیے پھینک دیے وہی بہت سستے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر لے اور ان کے برتنوں میں نہ کھائے اور اگر مجبور ہے کہ اس کو کچھ میسر نہیں تو پھر اہل کتاب کے برتن مشرقوں کے برتن دھو کے وہ استعمال میں لائے جا سکتے ہیں ہاں اگر یہ اطمینان اور یقین ہو کہ کافی مشرق ان برتنوں میں کوئی حرام چیز نہیں کھاتے پیتے یا جو کچھ اس برتن میں ہے وہ پاک صاف اور سیب ہے تو پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے عمران نے اور آپ کے صحابہ کرام نے من کی کی کا ایک مشرے کا عورت کے مشکیزے سے گرو کیا سفر میں جا رہے تھے پانی نہیں تھا ایک عورت گزری مشرے کا تھی اون کے سوار تھی پانی اس کے بعد مشکیزے میں سے پانی لیا صحابہ نے بھی غروف کیا اور آپ نے بھی غروب کیا اب اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پانی بھر کے لے کے آ رہی ہے اور پانی والا جو برتن ہے وہ پانی کے ساتھ چھوٹتا بھی رہتا ہے صاف بھی ہوتا رہتا ہے تو اگر اس طرح کا اعتماد اور یقین ہو تو پھر کتاب کے مشرقین کے برتنوں میں کھایا کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے تمام تو وہی رہتی نہیں